مال سے متعلق علامات قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوۃ کون قبول کرے گا اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں نیلاقو مساط و حتروفی کو مل معلوم ایک تو یہ دور گزر چکا ہے جس میں مسلمانوں کے اندر ایسا دور آیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ایسا دور آئے ایک چیز جس میں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اور فکر کس بات کی کرنی چاہیے ان فرض کیسے ادا کریں گے اگر کوئی لینے والا نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لینے والا نہیں تو ہمیں نیکی کا موقع کیسے ملے گا بعض اقتط ہم اپنے فرض کو اپنے لیے ایک مشکل سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں لیکن اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کچھ چیزیں ہم پر فرض کر دی اور فرض کر کے ہمیں ان کی ادائیگی کی توفیق دی اور اس کے ذریعے ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا اگر فرض نہ ہو تو شاید ہم کریں بھی نا صدقے کے بارے میں اکثر سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں گے کریں گے اور پھر بھول جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی لیتا ہے ہم سے کچھ تو ہم اس پر احسان نہ کریں بلکہ اس بات پر شکر کیا کریں کہ اس نے لے کر ہمیں نیکی کا موقع عطا کیا زکات ادا نہ کریں تو مال بھی پاک نہیں ہوتا دیکھیے ہمیشہ جب بھی آپ کو حدیث پڑھیں نا تو اس کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کیا کریں ہمارے ہاں عام طور پر یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم اس کو جنرلائز کر کے اس سے قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے بعد کی بات ہے پہلے اس کے الفاظ پر ہو بہو غور کہ کہا کیا گیا کسی بھی بات کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو کہا گیا ہو جیسے کہا گیا اور جس کانٹیکس میں کہا گیا ہو اس کو پوری توجہ سے سمجھا جائے ٹھیک ہے خصوصاً قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت ہی احتیاط برتی جائے کیونکہ تعویل سے انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے اس کی سزا معلوم ہے آپ کو کیا علوم القرآن پڑھا ہوں تفسیر بر رائے کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ علوم القرآن پڑھا ہے اچھا آپ کل دیکھ کے آئیے ٹھیک ہے لکھئے ہوم ورک اپنی رائے سے تفسیر کرنا یعنی قرآن مجید کو اس کے اصل کانٹیکس میں نہ دیکھنا مسئلہ نہ آپ دیکھئے کہ تفسیر کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کو کس سے سمجھا جائے خود قرآن پھر حدیث پھر اس کے بعد اقوال صحابہ ٹھیک لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ محض لغت کی بنیاد پر یا محض اپنے عقل اور قیاس آرائیوں کی بنیاد پر اپنی رائے اور اپنی سمجھ کی بنیاد پر تو یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کی اجازت نہیں کیونکہ نہ ہم اس کے اتارنے والے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اس طرح سمجھنے والے ہیں جس طرح انہوں نے اس کو سمجھا جن پر یہ نازل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے انہی سے پوچھیں گے انہی کا فرض ہے انہی کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائیں وہ انزل نہ اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں لوگوں کو واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ٹھیک ہے تو الفاظ کیا کہتے ہیں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 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے اگر کوئی چیز ہو چکی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہی بار ہوگا کیونکہ آپ نے جو الفاظ فرمایا وہ یہ کہ لا تقوی قیامت آئے گی نہیں جب تک یہ ہو نہ جائے اب ہو تو چکا لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر ہو جائے پھر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے یعنی یہ تمیز مٹ جائے گی اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ فطریں ظاہر نہ ہوں جھوٹ عام ہو جائے گا منڈیاں قریب ہو جائیں گی اوقار اب الاسواق سوک کی جمع ہے. بازار قریب قریب آ جائیں گے کیا مطلب اس کا بہت شاپنگ مالز بن جائیں گے ہر طرح کی شاپنگ آپ ایک ہی جگہ کر لیں گے قریب قریب آ جائیں گے ایک ہی چھت تلے سب چیزیں سوئی سے لے کے کار تک ایک ہی جگہ مل جائے گی ایک معنی یہ ہو سکتا ہے گلوبل مارکیٹ ٹھیک ہے یعنی کہ مختلف چیزیں ہو سکتی بازاروں کی کثرت ہو جائے گی ضرورت ہو یا نہ ہو جی ای مارکیٹنگ ہوتی ہے گھر پہ ایک کلک کے ساتھ آپ لے لیں جو لینا چاہتے وہ یتقار اب الزمان اور وقت قریب آ جائے گا یعنی وقت جلدی گزرے گا یہ کہیے وہ یکفر الحرج اور حرج زیادہ ہوگا کہا گیا کہ حرج کے کی کیا مانے فرمایا قتل ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر آپس میں فخر نہ کریں ہائی رائزز پر فخر کریں گے کہ کس کی عمارت کتنی زیادہ لمبی ہے ایک تو یہ کہ ایک علاقے کے لوگ اور ایک یہ کہ پھر دنیا بھر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے کہ کس ملک کا ٹاور کتنے فٹ ہے اور پھر اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ایک اور ملک مقابلے میں آ جائے پھر اس کے لیے ایک اور آ جائے اللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور ہے صحیح و ترغیب و ترغیب کی عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے رنگ برنگے مشروب پیئیں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے ڈیزائنرز گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے آپ دیکھیے کہ سارا کمپٹیشن کس میں رہ گیا یہ ضروریات ہے انسان کی لیکن اب یہ ضروریات سے آگے بڑھ کے دکھاوا نمائش اور مقابلہ بازی اور اسٹیٹس سمبل بن گئی ہیں چیزیں یا کلو نہ الوان تام وہ یشرب نہ الوان شرابی وسو نہ الوانشف نہ فلکلامی پھر ایک اور روایت میں آتا ہے انسانوں سے زیادہ جانوروں پر خرچ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے کلو طلوب دنیا کو ترجیح دیں گے اور جانوروں پر لگا دیں گے جہاد کو تکلیف سمجھیں گے زکات کو جرمانہ سمجھیں گے اور چٹی تصور کریں گے محرمن ابھی تک کتوں کی جو غزاؤں کے وہ آپ نے منظر نہیں دیکھے کہ یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ان کی جیکٹس اور ان کے کھلونے اور ان کے شیمپو اور ان کے برش اور پھر ان کے آئس کریم اور ان کی یعنی ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں مخصوص ان کے لیے ان کی بھی چوائسیز ہوتی ہیں کیا کھانا اور کیا نہیں خواتین اور علامات قیامت کان کھول کے سنیے آنکھیں کھول کے رکھیے سوئیے نہیں کوئی سو رہا تو اس کو بھی جگہ دیجیے تو خواتین اور علامات قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ لوگوں کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے کیا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کی طرح زینوں پر سوار ہوں گے وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے یعنی کہ ان کی جو سواری ہوگی این مسجد کے دروازے پہ جا کے رکے گی اس کے سامنے اتریں گے پھر مسجد میں جائیں گے پیدل نہیں جائیں گے گاڑیاں کہہ لیجئے گاڑیوں کی قسمیں کہہ لیجئے ہاں؟ ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو اونٹوں کے کوہانوں کی بات ہوئی ہے اس کی چھوٹی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی کوہان آپ کو معلوم ہے نا کہ کیا ہوتا ہے اونٹ کا ہاں جو ہوتا ہے کوہان تو پتا ہی نا اونٹ کا یعنی ان کے سر پیچھے سے ان کے بال اٹھے ہوئے ہوں گے کہان کو ڈرا کر کے دیکھ سکتے ہیں سیدھی جی سے بات ہے چاہے جوڑا بنا چاہے پونی ٹیل چاہے کوئی بھی طریقہ کریں جس سے بال اوپر اٹھ جائیں اور سر کے پیچھے ایک اور سر کیونکہ کہان میں آپ دیکھیے کہ اس طرح کی یعنی یہ گردن کے ساتھ اوپر جاتے ہیں نا اٹھ کے یعنی کہ بیک اور پھر اس کے بعد یوں اوپر اور جاتا ہے ایسی عورتیں ملون ہیں ان پر لانت کرنا اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا جب زوال ہوا تھا تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سزا جو بتائی گئی ہے بیٹوں کو مار دیتے تھے مردوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے تو اسی طرح بہت سی جنگوں میں عورتیں ہاتھ آئی غلام بنی یعنی بعد میں اگر کوئی اور امت آتی ہے نہیں کوئی کوئی اور پیغمبر آتا تو وہ پیغمبر کیا کرتا ایسے مردوں یا ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہود کے ساتھ کیا تھا آپ کو معلوم ہے کون سا قصبہ تھا جس میں خواتین کو قید کر دیا گیا تھا اور ان کے مرد مار دیے گئے تھے جو ایک مشہور صحابی کے فیصلے پر ہوا تھا بنو قرائزہ ان کے جتنے بھی جوان لڑکے اور مرد تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے تھے اور ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا غلام بنایا گیا تھا ٹھیک تو فرمایا اگر کوئی اور امت آتی یعنی اتنا زوال ہو جائے گا مسلمان امت میں کہ لٹرلی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ بس وہ پھر واقعی غلام بنا لیے جائیں کیونکہ جو قوم اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتی اور اللہ کی فرما برداری میں جھجک محسوس کرتی اور غیر قوموں کی تقلید کرتی اور ان کو فالو کرتی تو پھر وہ ان کی غلام بنا دی جاتی دیکھیے سر کے اندر تو غلامی ہے ہی ہے نا کہ نہیں ہے, ہے نا وہ تو ایسی مروبیت ہے کہ اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں پاتے اور وہ نکل کے باہر بھی آ جاتی ہمارے ہیئر سٹائل میں ہمارے اسکارف لینے کے سٹائل میں ہمارے لباس میں ہماری باقی چیزوں میں جب تک اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے اوپر نظر نہ آئے تو لگتا ہے جیسے ہم پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں اس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیکورڈ ہیں معلوم نہیں وہ کون سا کیڑا گھس گیا ہمارے دماغ میں کہ جس سے میں ان جنرل بھی بات کر رہی ہوں کہ مسلمان عورتوں کے اندر یہ آ گیا کہ جب تک ہم دوسروں کی غلامی اختیار نہیں کریں گے تو شاید ہم عزت سے سر نہیں اٹھا سکتے اس طرح کا ہولیا اور اس طرح کا ڈریس عموماً کسی ضرورت کے تحت نہیں بنایا جاتا کس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم کانفیڈینٹ نظر آئیں بہتر نظر آئیں ایک اسٹائل کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ضرور اس میں حکمت ہے کوئی کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک خاص ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہیں اور ایک ایک خاص ٹرینڈ سیٹ بھی کرتی ہیں اور ایک خاص طریقے کو جنم دیتی ہیں کیونکہ جو لباس ہوتا ہے انسان کا یہ جو سٹائل ہوتا ہے وہ اس کی گفتگو اس کے سوچنے کے انداز اور اس کی چال ڈھال ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا بھی اس شخص کے بارے میں اسی طرح کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے فرمایا نا اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی ایسی خدمت کرتی جیسے تم سے پہلی والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری کی ہے یعنی غلامی ایک اور حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دوموں کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں ظالم حکمران یعنی دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی وہ کون سا لباس ہے جسے پہن کر بھی انسان ننگا نظر آتا ہے آپ بتائیں گے اٹ کین بی شارٹ اٹ کین بی ٹائٹ اٹ کین بی سی تھرو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بعض اوقات ہمیں خود اپنا لباس نہیں نظر آ رہا ہوتا نا کیونکہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ دوسرے آپ کو بتا سکے کہ آپ کا لباس اس زمرے میں آتا ہے جس کا ذکر کیا گیا کیوں کیوں اجازت دیں گے اور کیوں نہیں دیں گے ہم؟ کیا کرنا چاہیے کچھ تو مشورہ دیجئے اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنی یا نہیں کرنی چاہیے, چاہیے. کرنی چاہیے الحمدللہ احساس تو ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے پھر اگلے مرحلے پر کیا کرنا چاہیے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجدد. کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیسے کریں گی آپ پیچھے جاتی ہوئی کسی بچی کا اسکارف کھینچ کے اس کو اپنی طرح متوجہ کریں گی اور پھر آپ آنکھیں دکھائیں گی اور پھر کہیں گی یہ دیکھو کیا کریں گی سائڈ پہ لے جائیں گے اس کا خون خشک ہو جائے گا آپ آپ سائڈ پہ کیوں لے جا رہے ہیں اس اگر آپ مثلاً یہ کام نہیں کرتے نہیں بتاتے آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ اور آپ نہیں بتاتے کسی کو تو اس کا بھی کوئی نقصان ہے کوئی پوچھ آپ سے ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا ہوگی نا جو لوگ جتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے جو جتنے دوست ہیں وہ سب دوست اپنی دوستی کا سب سے پہلے تو حق ادا کرے آپ اپنے کپڑے درست کر رہے ہیں اور دوسرے کو بتائیں میں نے تو یہ حدیث سن کے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے نوٹ لکھ سکتے ہیں اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عورتیں سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں ایسی عورتوں کی یہ سفد کی ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ٹرینڈ ہے یعنی عورت کے اندر تو ویسے ہی ایک اٹریکشن ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتی جو اپنے آپ کو ڈھانکنے والے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دیکھ کر بھی یہ بھی تو قرآن پڑتی ہے اور یہ بھی اتنا کچھ جانتی اور یہ تو بہت ذہن اور بہت سمجھدار ہے تو اگر یہ اس طرح کا ڈریس پہن رہی تو میں بھی ایسے ہی پہن لیتی ہوں کہا کہ سیدھے راستے سے بہکانے والی ہیں اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی یعنی جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی جھلک بھی نہ دیکھ پائیں گی جنت کی کسی بھی چیز کے قریب نہ جائیں گی جی کرنا करना کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں बहुत بہت ہمبلی بات کریں خیر خاص سے بات کریں اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہے سارے اس طرح کے سلے ہوئے ہیں کیونکہ اب جب ٹرینڈ بدلتا ہے تو ہم ایک مردانہ شباہت والے بھی پہننا شروع کر دیتے ہیں یعنی عورتوں اور مردوں کے لباس میں کچھ خاص فرق نہیں رہتا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باز اوقات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ پوری پوری اس کے ساتھ یعنی کہ قمیضوں کے, کے چوک اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے تو اگر عمل نہیں کرنا تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو آپ سیف سائیڈ یہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنا چھوڑ دیں لیکن اس سے بچ جائیں گے پڑھنا چھوڑ کے جہالت سے انسان کسی کامیابی کے درجے کو پہنچتا ہے عام طور پر دینی سرکل کے لوگ یہ جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں کہ ہم تو عورتوں کے سرکل میں ہی ہے یہاں پر اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے سامنے بھی کتنا حصہ کھول سکتے ہیں اور کتنا نہیں اب مثلا اگر آپ ایک ٹراؤزر پہن کے آئے ہیں اور آپ کو گھر بھی واپس جانا ہے آپ کو گاڑی میں بھی بیٹھنا ہے گاڑی سے اترنا بھی ہے گاڑی سے اتر کے گھر کے اندر تک بھی جانا ہے جب آپ چلتے ہیں اور آپ کے ٹکنے بھی ننگے ہو جاتے ہیں اور پنڈلی کا بھی کچھ حصہ ننگا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس طرح جسٹیفائی کریں گے اس عمل کو پھر نماز پڑھتے وقت جب آپ جھکتے ہیں اور لامحال ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں تو نمازی نہیں ہوتی نمازی کا سطر اگر درست نہیں تو نماز نہیں ہوتی تب آپ تھک بھی رہے محنت بھی کر رہے ہیں اور ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جو نہ پڑھے کے برابر ہے پھر کیا فائدہ اور اگر پڑھے لکھے لوگ یہ سب کچھ کریں تو ان پڑھ کا تو پھر کیا ہی عالم جی بعض لو کو کہا جائے تو کہتے ہیں مارکیٹ میں ایسے کپڑے آ رہے ہیں اگر مارکیٹ سے کپڑے نہ لیں گے آپ تو اگلی دفعہ وہ نہیں بنائیں گے ویسے آپ کہیں کہ میں تو اس دفعہ پچھلے سال کی پہن رہی ہوں اور سی نہیں رہی اس لیے کہ میری ضرورت کا کپڑا ہے ہی نہیں اس میں ہر ایک اگر جا کے یہی بات دہرائے گا تو مارکیٹ چینج ہو جائے گی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری فیڈ بیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی دکانداروں کے لیے ہر کسٹمر کی ہر گاہ کی فیڈ بیک بہت اہمیت رکھتی ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا تھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر انہوں نے کھولنا شروع کر دیا ان کا وہ تو ہاتھ سے امر بال کرتے تھے نا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشکے باندھے نماز ادا کر رہا ہو یعنی کوئی بیڑیوں میں نماز پڑھ رہا ہو پھر عورتوں سے متعلق ہی ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاح خزاب لگایا کریں گے یعنی ہیر ڈائی بلیک کلر کا جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے یعنی مرد بھی ہو سکتے ہیں جو سروں پہ بالکل ڈارک بلیک کلر کا خضاب لگائیں یعنی ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں آپ لیکن بالکل کالے سیاح رنگ کے ساتھ نہیں اس سے منع کیا گیا پھر بیوی بی کا کاروبار میں شوہر کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خامند کی مدد کرنے لگے گی قطر رحمی ہونے لگے گی یعنی رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا اس کا کیا مانا قلم کا چرچا ہوگا میڈیا پرنٹ میڈیا کبھی آپ دیکھیں نا صبح صبح جو ایک اخبار آتی ہے اردو اخبار تو بہت پتلی چھوٹی چھوٹی لیکن بعض ممالک میں اخباروں کا والیم اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک کتاب جتنا مواد ان میں شائع ہوا ہوتا ہے ایک دن کے اندر تو میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والے کتنے زیادہ ہیں اور پھر ایک رات کے اندر اس کو پرنٹ کر کے ایک ایک گھر تک صبح سویرے ڈلیوری ہو جاتی ہے لوگ اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے اور سب سے پہلے اخبار کی طرف ہاتھ پکڑتے ہیں کہ آج کی نئی تازہ خبریں کیا ہر چیز سے زیادہ ان کو دلچسپی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اوور آل بھی پڑھائی لکھائی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قلم کا چرچا نہیں تھا زیادہ تر لوگ اشار وغیرہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے قرآن مجید بھی زبانی زیادہ یاد کیا گیا اس دور میں ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ کاغذ نہیں تھا پھر یہ کہ احادیث بھی لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے لیکن اس کے بعد یہ کہ تحریری شکل میں چیزیں آنے لگی مگر پھر ایسے دور کی بات کی گئی ہے کہ جس میں اور کثرت سے یہ کام ہونے لگے گا پچھلی حدیث میں جو مسند احمد کی تھی قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا ویری کامن تجارت پھیل جائے گی بزنس بہت عام ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ لوگ گھر بیٹھ کے بھی بغیر کچھ دکان لگائے بزنس کر سکتے ہیں حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں خامند کی مدد کرنے لگے گی ضروری نہیں کہ برے ہی سینس میں اس کو لیا جائے لیکن یہ ہوگا کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں آگے آ جائیں گی قطر احمد ہونے لگے گی آپ کو معلوم ہے کہ خاندان کون جوڑتا ہے رشتے کون جوڑتا ہے عام طور پہ عورت اور اگر عورت اتنی مصروف ہے اپنے بزنس میں کہ اس کو رشتہ داروں کی خبر لینے کا وقت ہی نہیں کسی کو پوچھنے کا تو اس سینس میں پھر وہ غلط ہو جائے گا لیکن اگر وہ اپنے ان تعلقات کو بھی صحیح نبھا رہی ہے اور کہیں اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہے تو مدد کرنے میں برائی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابیات کے بارے میں ملتا ہے مسن حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف جو زینب وہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتی تھیں اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتی تھیں جب آپ نے صدقے کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کو نہیں دوں گی باہر کسی کو دوں گی تو پھر تبد اللہ بن مسعود نے کہا کہ تم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لو یعنی کام تو اس دور میں بھی کرتی تھی لیکن ہر عورت نہیں کرتی تھی اب یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس جو کل تک صرف لڑکوں کے لیے شمار ہوتے تھے اب اس میں لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں صرف لڑکیاں ہو نہیں گئی لڑکیاں زیادہ ہو گئیں اب آپ دیکھیے کہ جب ایک خاص سبجیکٹ میں بزنس سٹڈیز میں ہی یا کوئی بھی ایسا شوبا کہ جس کے بعد عورتوں کو کام کرنا ہے کیونکہ بہت سی اسٹڈی صرف کیریئر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں ٹھیک اب اگر وہ کیرئر بنانے ہی کی غرض سے کی جا رہی ہیں تو خود سوچے کہ جتنی ویرائٹی ہے اس میں اور اس کے بعد سب عورتیں جس طرح مارکیٹ میں آئیں گی تو آبیسلی مردوں کی جاب جو ہے ان پہ اثر تو پڑے گا پھر یہ ہے کہ کہیں ایسے الفاظ میں عورت کو منع نہیں کیا گیا کہ وہ بزنس نہ کرے یا کیریئر اختیار نہ کرے لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لے کہ اس سے آپ کے فرائض کتنے متاثر ہو رہے ہیں آپ کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں کیونکہ ان کے بارے میں تو پوچھو گی مثلا کہ شوہر کا حق نہیں دیا تو پوچھو گی بچوں کی تربیت نہیں گئی تو پوچھو گی لیکن اگر بزنس نہیں کیا تو پوچھو گی پوچھ نہیں ہوگی اگر کوئی عورت شادی نہیں کرتی ہے نہ کرنا آپ کرتی ہے یا اس کی شادی نہیں ہوتی وہ ایک الگ ایشو ہے ٹھیک ہے نا شادی کرنے کے بعد پھر بچوں کا حق نہ دینا شوہر کا حق نہ دینا سسرالی رشتہ داروں کو نہ پوچھنا اپنے بہن بھائیوں سے بالکل بے پرواہ ہو جانا یہ چیزیں پھر ٹھیک نہیں ٹھیک ہے نا تو ان سب چیزوں کے اندر ایک بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ شعبے تو ایسے ہیں جہاں عورتوں کو ہونا ہی ہوگا ٹھیک اور پھر زندگی کا کچھ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں جب اور ذمہ داریاں اتنی نہیں رہتی ہیں اور عورتیں کام کر سکتی ہیں یعنی yani کام کرنے کو سرے سے منع نہیں کیا گیا لیکن آبویسلی ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے جتنی آپ کی ذمہ داریاں ان سب کو اگر آپ دس پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں تو آپ یہ پھر بتائیے کہ نمبر ون آپ کا کون سا کام آتا ہے نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے وہ ٹھیک نہیں اور خاص طور پر جو شریعت کی حدود ہیں جائز اور ناجائز کی حلال اور حرام کی وہ بھی پھر مد نظر رکھی جائیں گی بہرحال اور پھر جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا اس میں آپ دیکھیں تقریباً ساری علامتیں باقی جو ہیں وہ اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ناپسندیدہ امور ظاہر ہو جائیں قلم کی تو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے ایسا نہیں کہ اللہ نے لکھنے سے منع کیا ہے یہ لکھنا نہیں چاہیے یا کسی مطلب مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کیا اتنا پڑھا بھی جا رہا ہے بے مقصد چیزیں کتنی لکھی جا رہی ہیں؟ عزتیں بھی اچھالی جاتی ہیں اور مس یوز بھی اس کو کیا جاتا ہے خیر وہ تو ہر چیز کے اندر ہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے دیکھیں زندگی کتنی تھوڑی ساری ہے چھوٹی سی زندگی ہے اور اگلا امتحان بہت سخت ہے دنیا کے کسی بھی امتحان سے بڑا امتحان ہے جو مرنے کے بعد ہم سب کو پیش آنے والا ہے اگر کوئی چیز بھی ہمیں اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں چاہے وہ قلم ہو چاہے وہ پھر بزنس ہو یا پھر کوئی اور چیزیں ہو ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف اگر قطع رحمی منع ہے نا حرام ہے تو دوسری طرف فیملی میں ٹو مچ انوالومنٹ اور سارا انٹرسٹ فیملی کے اندر ہی ہونا وہ بھی منع ہے اللہۃ الکو امبال کو ملا الادو من دکر اللہ و میا فالدال کا ولاح کا یہ بھی درست نہیں اس کی بھی اجازت نہیں تو ہر چیز میں اعتدال ہی ٹھیک ہے پھر کچھ عجیب و غریب واقعات کا ہونا قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے جانور انسانوں سے باتیں کریں گے اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ کوڑا ہوتا نا ہنٹر اس کا جو ہینڈل ہے اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے اب دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جس میں جب فون ہو ایجاد ہوا اب آپ دیکھیں کہ فون جو پہلے تھے جن کے ساتھ تار لگی ہوتی تھی یا یہ جی جو آپ کا مائک ہے اس کی شکل کیسے بن جاتی ہے کوڑے کا دست ایک طرح سے اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب موبائلس کا دور آ گیا ہے پھر موبائلس کے بعد اب ایسا دور آ رہا ہے کہ جس میں مختلف جو ضرورت کی چیزیں ہیں انہی کے اندر ہی ایسے سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کے اندر باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ الگ سے فون نام کی چیز ہو مثلا پین کے اندر مثلا کیلکولیٹر کے کی اندر اب آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر اور فون کو اکٹھا کر ہی دیا گیا اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں کو مرج کر دیا جائے گا ہیڈ فونس لگاتے ہیں آپ بالکل لٹرلی بھی ایسا ہو سکتا کہ وہ بولیں فون کی آپ نے بات کی تو جاپان میں ایک ایسی نئی انوینشن ہوئی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جس کی وجہ سے آپ بس یوں کر کے بات کر سکتے اب دیکھئے اس وقت ایپل میں ایک ایسی اپلیکیشن آ چکی ہے کہ جس میں آپ کی نیند کو وہ مانیٹر کرتی ہے یعنی اگر آپ نے الارم لگانا ہے تو انسان کے جو سونے کا ہوتا ہے مختلف فیز ہوتے ہیں ایک ابتدائی نیند ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ گہری نیند میں جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جیسے سائیڈ بدلتے ہیں پھر وہ ہلکی نیند پھر گہری نیند تو وہ اگر آپ پاس رکھتے ہیں اپنے فون تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے یعنی کہ آپ کی جو وائبز ہے اس تک جاتی ہیں اور وہ مانیٹر کرتا ہے کہ آپ کا کس وقت اٹھنا زیادہ بہتر ہے آپ یا کہا کہ ایک دم گہری نیند سے نہ اٹھیں اور اس وقت وہ الارم بجتا ہے جب آپ کا اٹھنا زیادہ مناسب ہے تو اس کے بعد آپ پھر وہ تھکاوٹ یا وہ شوق نہیں محسوس کرتے اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے دن بھر کی گیجٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو ایتھلیٹس کے لیے ہے اور آپ جب تک رننگ کرتے رہتے ہیں تب تک آپ کا میوزک چلتا رہے گا آپ کے کان میں آپ کے تھرو جب آپ رک جائیں گے تو آپ کا میوزک بھی رک جائے گا پھر اور اس کی ران اسے بتائے گی وہ یوخ بروہ بما عہدہ کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا, کیا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب بعض قیدیوں کے اندر وہ چپ ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ سارا ان کا ڈیٹا بھی پتہ چلتا اور اگر وہ کہیں پر بھی ہو تو آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں یعنی ان کو چھوڑنے کے بعد بھی گھروں کی خوبصورتی مزین گھر اسلسلہ صحیح کی حدیث حدیثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج اس کی طرح مزین نہ کریں گے اسٹیج جو ہوتا ہے کہیں بھی کسی بھی ہال میں اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کبھی دیکھا ہے ڈیکوریٹڈ اسٹیج شادیوں وغیرہ میں تو وہ تو ایک مخصوص حصہ ہوتا نا جس پہ دلہن کو بٹھانا ہوتا ہے یا مخصوص لوگ آ کے بیٹھتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا گھر ہی اتنا ڈیکوریٹڈ ہوگا جسٹ لائک اسٹیج یعنی ڈیکوریشن پیس ہوگا جس سبحان اللہ وہ رہی ہے کہ گھروں کی ڈیکور اس طرح بدلی جاتی ہے کہ ہر تین تین مہینے کے بعد سردیوں میں گرمیوں میں پورا ڈریس ڈرائنگ روم کا اور اس کا چینج کر دیا جاتا ہے تو گھر بھی وہ اس طرح کے بنا دیں گے اٹ ناٹ پریکٹیکل ہاؤس یعنی جہاں سے بھی گزریں گے آپ کو احتیاط سے گزرنا پڑے گا کہ کہیں کچھ ڈھا نہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کاٹ کاٹ کے بڑے بڑے ہائی ویز بنا دیے جائیں یا یہ کہ ان کو کرش کر کے کچھ اور ان سے نکال لیا جائے انہیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے میرے کزن جا رہے تھے بتا رہے تھے کہ وہاں سے ہم روڈ پہ جا رہے تو ایک دم سے, سے ختم ہو گئی رہتے سڑک ہے نا یہ پہاڑ آگے ہو گیا ایک ویڈیو بھی تھی یوٹیوب پہ جس میں پہاڑ بقاید چل رہا ہے یعنی موو کرتا جا رہا ہے لوگ بھاگ رہے بھاگ رہے اور یہاں پر فرمایا کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائے جائل کا مطلب یہ ہے کہ صرف چلنا ہی نہیں بلکہ ختم ہو جانا بھی حتیٰ تزول الجالو اور تم ایسے بڑے بڑے امور نہ دیکھ لو جو تم پہلے نہیں دیکھا کرتے تھے یعنی ایسے واقعات ہوں گے جو پہلے نہیں ہوتے تھے نئی نئی چیزیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب چاند بڑا ہو جائے گا جب کہ ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ دو رات کا چاند ہے یعنی پہلی رات کا چاند دوسری رات کے چاند کی طرح دکھنے لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قبل لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی انہیں دھسایا جائے گا اور ان پر سنگ باری کی جائے گی یعنی پتھروں کی بارش ہوگی علامات قیامت میں کباہر کرتے قاب یعنی کبیرہ گناہ کس طرح کریں گے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے یعنی ایسے مذہبی لیڈر ہوں گے جو لوگوں کو ہدایت سے ہٹا دیں گے اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی یعنی لڑنے جھگڑنے لگیں گے تو پھر ختم نہیں ہوگا وہ آپس کا لڑائی جھگڑا اور قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل مشرقین سے جاملیں ملیں گے اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض قبائل بتوں کی عبادت کریں گے اور بے شک میری امت میں تیس قذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم ان ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے یعنی ایسا نہیں کہ حق بالکل ہی ختم ہو جائے گا جب مسلمانوں کے کچھ گروہ ایسے کام کر رہے ہوں گے تو وہاں کچھ لوگ ابھی بھی صحیح بات کو پکڑ کر رکھیں گے پھر قبیلہ دوس کے شرک کے بارے میں فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کی پشتیں ذوال کے بت کے گرد دباؤ کرتے ہوئے حرکت کریں گی یہ دوس قبیلے کا بت تھا نا دور جاہلیت میں پھر پچھلی امتوں کی روش اختیار کرنا آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہ ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے کیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہے ہو بہو ویسے کی ویسی ان جیسے کام کریں گے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں سے کون مراد ہے فارس اور روم آپ نے فرمایا تو پھر اور کون زنا اور شراب کا عام ہونا فرمایا قیامت سے پہلے سود زنا اور شراب عام ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے نہ ہوگا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں جنا کریں گے کئی hey, علاقوں میں تو ایسے منظر آپ دیکھ سکتے میں نے کہا کیا ایسا بھی ہوگا انسان اتنا جانوروں کی سطح پر اتر آئے گا آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا صغیر کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑے گی انہیں دنسایا جائے گا ان پر سنگ باری کی جائے گی جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی گانے کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہو جائے گا اور گانے والیاں بہت کسرت سے پیدا ہو جائیں گی لوگوں میں تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی نیک لوگ چلے جائیں گے برے لوگ باقی رہ جائیں گے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اللہ اہل زمین میں اپنی فوج نہ بنا لے اس کے بعد زمین میں گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جو نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو گھٹیا لوگ کون ہوں گے جو نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے یعنی نیکی اور برائی کی تمیز مٹ جائے گی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں حدیث جان بھی لیتے ہیں اور پھر اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غلط کر رہے ہیں اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہے ہیں تو پھر تو وہ نہ کریں ایسے رویف بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ خوش اور تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پیش کی گئیں خوش کر تر ملی جلی آپ نے کھائیں یعنی لوگوں نے کھائیں اور گٹلیاں اور وہ چیزیں باقی رہ گئی جو بیکار تھیں اگر آپ نے دیکھا بہت ساری کجورے رکھی اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں جب وہ ختم ہوتی تو صرف کیا بچتا ہے خراب خراب کجور گٹلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے آپ ہر مثال سے اور ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق سے تھے فرمایا پھر بہتر چلے جائیں گے اس کے بعد بہتر چلے جائیں گے یعنی پہلے بہتر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد کے بہتر چلے جائیں گے اچھے اچھے لوگ باری باری نکلتے جائیں گے دنیا سے یہاں تک کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے یہ گٹلیاں اور بیکار کار کھجوریں رہ گئی ہیں اس قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے ایک کے بعد ایک جنریشن کا زوال ہوتا چلا جائے گا فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگیں۔ لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنیا لق ابن لقین ان کو سب سے خوش قسمت سمجھا جانے لگے گا سنن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا اور رویبزہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے روبابزہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے یعنی کم عقل قسم کے لوگ عوام الناس یا لوگوں کے حالات کے اوپر یا ان کی سچویشن پر بحث مباحثے آپس میں ڈسکشن کریں گے دیکھیے آج لوگوں کے پاس علم ہو یا نہ ہو سمجھ ہو یا نہ ہو کچھ جانتے ہو یا نہ ہو لیکن ہر شخص تبصرہ کر رہا ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے کچھ جانتا ہے کچھ نہیں جانتا ہر ایک ماہر ہے گفتگو کا عام لوگوں کی رائے لی جا رہی ہوتی ہے بہت سی چیزوں میں اور وہ اپنی اپنی رائے دے رہے اب ایک سننے والا بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا سن رہا ہے اسے کیا پتا یہ جو رائے دینے والا یہ صحیح بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا انٹرنیٹ کے پولس پہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہے یعنی صحابہ سب سے بہترین لوگ تھے پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا چاہیں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے وہ لوگ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیں گے یعنی ان کو پوچھا نہیں چاہے گا لیکن خود ہی آ جائیں گے گواہ بن کے حکومت سے متعلق علامات قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کے قیامت قائم ہو جائے یا تم پر بارہ خلافہ حاکم ہو جائیں. وہ سب کے سب سے ہوں گے اور میں نے آپ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی میں نے آپ سے مزید سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے پس تم ان سے بچتے رہنا قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے جھوٹے لوگ جھوٹی باتیں پھیلانے والے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ قتان میں ایک شخص ایسا پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا یعنی ظالم اکبران ہوگا فرمایا میں اور راتوں کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک آدمی بادشاہ بن جائے گا جسے جہ جہ کہا جائے گا یعنی یہ بھی ایک عجیب نام پھر امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر شمار کیے لب بھر بھر کر لوگوں کو دے گا یعنی اچھے لوگ بھی آئیں گے بیچ میں ایک اور روایت میں مسند احمد کی علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں گے برہنہ یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے اور لانڈی اپنے مالک یا مالکن کو جنم دینے لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے امراض ضرور آئیں گے جو شریر لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے اور نمازوں کو اپنے اوقات سے موخر کریں گے تو جو کوئی تم میں سے ان کا دور پا لے تو نہ ایسی حکومت کا نمائندہ بنے نہ سپاہی بنے نہ ٹیکس جمع کرنے والا نہ خزانچی ٹھیک ہے عہدہ نہ لے ایسی حکومت میں کوئی کس حکومت میں عہدہ نہ لے جو نمازوں کو مؤخر کرے اور جو پڑھے نہ بے رحم پولیس میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ منظر عام پر آئیں گے ان کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے وہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کریں گے اور شام بھی اس کے غز و غضب میں کریں گے اس سلسلہ صحیح ادیث آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی کہ آخری زمان شرطن یخدو نفی غدب اللہ ویروحون نفی سخت اللہ جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی ظلم ڈھانے والے رشوت کھانے والے پھر کچھ فتنے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مصیبت اور آزمائش کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا اور ایک حقیقت ہے ہر شخص کے اوپر کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی امتحان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اس امت کی آفیت ابتدائی حصہ میں ہے اس کا آخر ایسی مصیبتوں اور امور میں مبتلا ہوگا جسے تم ناپسند کرتے ہو ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری ہلاکت ہے پھر وہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا ظاہر ہوگا مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو ان فتنوں میں نہ پڑے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے حذیفہ بن یمان کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے جس میں میں بھی موجود تھا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں تین ایسے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہ چھوڑیں گے ان میں سے کچھ فتنیں گرمی کی ہواوں کی طرح ہوں گے ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہوں گے یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح متاثر ہوگا اور بعض میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے وقت لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں لے کے کسی وادی یا کسی پہاڑ پہ جا کے پناہ لیں اور فتنوں سے الگ ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ہم فرش یا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے بے شک ان قریب فتنہ ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف لمبا کیا اور اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کرنا پھر ایک دن آپ نے فرمایا بے شک ان قریب فتنہ ہوگا لیکن اکثر لوگ آپ کا ارشاد سن نہ سکے تو محاذ بن جبل نے کہا لوگوں تم سن نہیں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا فرمایا آپ نے فرمایا بے شک انقریب فتنہ ہوگا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے ہم اس وقت کیا کریں آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹانا اس کا کیا مطلب ہے پہلے معاملے کی طرف آ جانا قرآن و سنت کو مضبوط پکڑ لینا پھر ایک جگہ پر قبیلہ مزر کی طرف سے فتنے کی خبر دی آپ نے پھر اچانک موت کی بات کی سڈن ڈیتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آنے لگے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو دو دن کا چاند ہے اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی موت الفجا پھر بیماریاں اور مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے یعنی قیامت آ جائے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا تکلیفوں اور مشقتوں کی وجہ سے لوگ کیا چاہیں گے بس آپ اس دنیا کا خاتمہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے کزابوں کی کثرت ہو جائے گی تیس جھوٹے درجال ہوں گے یعنی کزاب پھر قتل عام ہو جائے گا پیچھے بھی حدیث گزر چکی پھر اپنوں کو قتل کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی اپنے بھائی اور باپ کو قتل نہ کرے گا یعنی رشتوں کا بھی احترام ختم ہو جائے گا پھر کچھ جغرافیائی تبدیلیاں ہوگی یعنی زمین کا جغرافیہ بدل جائے گا عرب میں دریاؤں اور نہروں کا آنا فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے یعنی تھوڑی بہت بھی نہیں بہت زیادہ ہو جائے گی مدینہ کا ویران ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو امیگریشن کر لو اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ لوگ جان لے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا وہ موڑ کے مدینہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا تو اللہ اس شخص کی جگہ اسے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا یعنی ان کی جگہ بہتر لوگ لے لیں گے آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیز چیز یعنی میل کو چیل کو باہر نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو باہر نکال دیتی ہے کوئی منافق وہاں نہ رہ سکے گا سب باہر نکل جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور درند اور پرند بسنے لگیں گے اور آخر میں مزینہ کے دو چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریوں کو ہانک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ سنیت الوداع تک پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے پھر فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہونا اور قتل و فرما قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہو جائیں گے بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ سارے کا سارا لے جائیں گے اس پر وہ قتل اور قتال کریں گے بس ہر سو میں سے ننانوے آدمی قتل کر دیے جائیں گے اس سونے کے پہاڑ کے پیچھے اتنی زیادہ قتل و کارت ہو جائے گی پھر کثرت سے بارش ہونا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے پکے مکانات والے نہ بچ سکیں گے یعنی بارش کی کثرت سے مکان گر جائیں گے ایک اور حدیث میں فراہم حسنت احمد کی روایت کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بارشیں خوب کثرت سے نہ ہوں لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی یعنی بارشیں بہت ہوں گی مگر زمین اگانے کے قابل نہیں رہے گی اور آپ نے دیکھا کہ جب بے بارشیں ہوتی ہیں نا تو تب بھی چیزیں نہیں اگتی فصلیں تیار نہیں ہوتی زلزلوں کی کسرت ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب شام یمن اور عراق میں فوجیں جمع ہو جائیں گی یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس شہر کا نام لیا تھا نشام یا یمن کا آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا پھر فرمایا کہ شام کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو جو شخص ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اس کے کنو کا پانی پیے کیونکہ اللہ ضو نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہوگا ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ چیزیں تو آپ نے بتا دی نا یعنی کہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے اور حصہ کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنے دور کے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی یہ ساری باتیں بتا کے بعد والوں کی بھی رہنمائی کر دی اور خبردار کر دیا بشیر و منویرا تھے یہ سب ہوگا جب کوئی بھی چیز ظاہر ہو تو کرنا کیا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی ہی چیزیں ہم نے پڑھ لیں ہمیں سمجھ آ گئی پھر ہم آس پاس دیکھتے ہیں پھر کہیں سے کچھ سنتے ہیں اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کا حصہ, کا حصہ نہ بنے فتنوں سے الگ رہیں اور پران و سنت کو مضبوط پکڑے ایمان بچانے کی فکر کریں اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان ہے اس کی حفاظت کریں جب فتنے ہوں تو بجائے اس کے کہ ان میں پڑھیں یا ان پہ تبصرے کریں کیا کرنا چاہیے اصلاح احوال کی فکر کریں اپنے اعمال کی فکر کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے قیامت کو دور نہ سمجھے ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو فلاں نشانی نہیں پوری ہوئی تو ابھی نہیں آتی قیامت قیامت کسی بھی وقت آ سکتی اور وہ نشانی کسی بھی صورت میں پوری ہو سکتی ضروری نہیں کہ وہ نشانیاں ہم ہی ساری دیکھیں پھر آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت پہ ایسے حکمران ہوں جو نمازوں کو تاخیر سے پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے پھر کذاب ظاہر ہوں گے جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان سے بچ کے رہنا چاہیے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے پھر جب جھوٹ بہت عام ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سچ کو تھام لیں سچ کو لازم پکڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمانہ قریب آ جائے گا اعتقار اب اس زمان والی جب نشانی پوری ہوگی تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں سے جو بات میں سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا اگر لوگ اس وقت گھروں کو مزین بہت زیادہ کر رہے ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے پریکٹیکل بنانا ہے یعنی صاف ستھرا ہو اچھا ہو لیکن جس مقصد کے لیے گھر ہوتا ہے وہ مقصد اس کو پورا ہو پریکٹیکل ہو بعض اوقات نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس میں ہم آرام سے رہ سکیں کیونکہ گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا تو وہ عذاب بن جاتا ان کے لیے اس کی صفائی ستھرائی اس کی ڈیکوریشن اس کی مینٹننس اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں تو ایسا گھر نہیں بنانا چاہیے جو بہت مینٹیننس مانگے ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دکھاوے اور نمائش کا ذریعہ ہو جس میں کسی کے آنے کا مقام نہ ہو کیونکہ بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کا گھر بنایا جاتا ہے کہ جس میں کوئی آنے والا کمفرٹیبل نہ ہو اپنی ڈریسنگ کو ٹھیک کرنا ہے سلائی رحمی کرنی ہے انہوں نے والدین کی فرما برداری کی بات کی کہ قیامت کے قریب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے سر چڑھ جائے گی لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی تو یعنی کہ بچے یا یعنی جو ماتاحت ہوں گے وہ سر چڑھ جائیں گے ایک طرح سے اب ایسی چیزیں جب ہیں تو ایسا تو مارکیٹ میں ہو رہا ہوگا عوام کر رہے ہوں گے لیکن ایک مومن کا طرز عمل ہر حال میں کیسا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے نہیں اپنے طریقے بناتا وہ کس کے مطابق کرتا ہے سنت کے مطابق کیونکہ ماں باپ کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اس کا کوئی نئے بدل ہے ہی نہیں کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اتنی بڑی نیکی کما سکیں جو والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ کما سکتے ہیں جتنی مارکیٹیں گھر کے قریب ہو گئی ایکسیسیبل ہو گئی اتنا زیادہ مارکیٹ کو ایک گھومنے پھرنے کی جگہ بنا لی ضرورت ہو یا نہ ہو صرف ونڈو شاپنگ پھر یہ ہے کہ ممکنہ حد تک اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک فتنا ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے یعنی جو اس میں پڑا ہوا ہوگا اب و رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے اور جس کے پاس مویشی ہو تو اپنی بکریوں سے جا ملے جس کی کوئی کھیتی ہو تو زمین سے جا ملے یعنی دور چلے جائے دور کی جگہوں پر کہا پس جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو پتھر پر مار کر کند کر دے تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے پھر جہاں تک ہو سکے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے داود کی روایت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا عمدہ مال اس کی بکریاں ہوگی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا کہ اصل چیز ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانا اس کی فکر کرنی چاہیے صحیح بخاری پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور خود اپنا حق اللہ سے مانگنا عبداللہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو علم پر عمل کرنا جیسے کل بھی پڑھا تھا نا کہ دسویں حصے بھی, بھی کوئی عمل کر لے گا تو نجات پا جائے گا پھر برے لوگوں سے تعامل نہ کرنا حکومتی عہدوں سے بچنا قرآن و سنت کو تھامنا اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھانا اس کے بعد ہم کچھ بڑی نشانیاں پڑیں گے جس میں دجال ہے جی فرمائیے یہ کہہ رہی ہے کہ زبان سے کمانے کا کیا مطلب ہے یعنی چرب زبانی کر کے لوگوں کے مال ہتھیار لے گی کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں صرف زبان سے کمایا جاتا ہو؟ کئی ایک ہیں ایک نہیں کئی پیشے اصل میں دیکھیے جب ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کے پڑھنے کا مطلب کیا کہ ہم غور و فکر کریں کہ ایسا کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے ضروری نہیں کہ آپ اپنے تجربات یا اپنی باتیں جو ہیں ان کو ہر آخر سمجھ کر یا ان کو حتمی تفسیر سمجھ کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے تو میں کہاں کڑی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے کہیں یہ بات میرے اندر تو نہیں مجھے اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اب مثلاً نجومی نجسٹ وغیرہ کیا کرتے ہیں بہت سارے آپ غور کیجئے گا بہت ساری چیزیں ہیں اس میں یعنی آپ مجھ سے نہ نکلوائیں خود غور کر کے اس کو بہت ساری چیزیں یعنی اس میں مراد اس سے یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے یعنی اگر میں ذکر کروں گی تو پھر بہت بات کھل جائے گی آپ غور کرتے جائیں گے تو بے شمار چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی آج کے لیے اتنی کافی ہے سبحانک اللہ و حمد نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ